زوال دنیا احون ضرور دنیا کا جو زوال ہے یعنی زوال دنیا اہون ہے آسان ہے دنیا کا زائل کرنا دنیا کا ختم کر دینا اللہ کے یہاں یہ آسان ہے اس بات سے منقط ل مسلم ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے تو اللہ کے لیے آسان ہے یہ حقیر ہے اس کے سامنے یعنی دنیا کا ختم کرنا یہ اتنا جرم نہیں ہے جیسے کہ جرم کیا ہے کہ ایک آدمی کسی مسلمان کو اللہ قتل کرے یہ مطلب ہے یعنی اللہ اس سے کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اگر پوری دنیا کو اللہ ختم کریں گے تو اللہ کو افسوس نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی اٹھ کے کسی مسلمان کو بلا جرم بلا کسی وجہ قتل کر دیتا ہے یہ اللہ کے ہاں یہ کیا ہے بہت بڑا تکلیف دے اور کیا ہے یہ؟ بہت بڑا جرم ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے رواہ ترمیز والنسائی ووقفہو بابہم وہوالعصہ بعض نے یہ حدیث موقوف سمجھا ہے اور اس کو موقوف قرار دیئے یہی عصہ روایت ہے ورواہ ابن ماجان برہ ابن عاظب صاحب ابن ماجان نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر صلیح کے برہ ابن عاظب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے وعن ابی سعید وابي هرره رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعید الخدري رضي الله تعالى عنه جناب ابو هريره رضي الله تعالى عنه یہ دونوں حدیث کا روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لو ان اعلى السماء والارض اشتروا منفعه للمؤمنين اگر اہل سما اور اہل ارض دونوں مل کر اسمان والے زمین والے دونوں مل کر شریک ہو جائے کسی مومن کے دم میں کسی مومن کے خون کرنے میں تو پھر کیا ہوگا لاقب اللہ فنار ان دونوں مخلوقوں کو دونوں کائنات کے لوگوں کو اللہ جل ضرور الٹا کر کے ڈال دے گا کس میں جہنم کے آگ میں اللہ کو کوئی ترس نہیں آئے گا پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر زمین والے آسمان والے مل کر کسی مسلمان کا ناحق قتل کریں تو اس مسلمان ناحق بندے کے قتل کے مقابلے میں اللہ ان دونوں جہانوں کو مخلوق کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں اور اللہ کو اس پہ کوئی ترس نہیں ہے کیونکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ پوری دنیا کو سزا اس پہ دے سکتے ہیں آسمان والوں کو بھی زمین والوں کو بھی رواح وقال حدیث الغریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمائے يجئو المقتول بالقاتل يوم القیامته ناصيته ورأسه بيده وعداجه تشخبد من يقول يا رب قتلني حتى يدريه من العش شواه الترمیز والنساء وابن معجة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں مقتول جو ہے اپنے قاتل کو پکڑ کے لے آئیں گے جس کو قتل کیا گیا مقتول ہے اور نے قتل کیا وہ قاتل ہے مقتول لگے گا اپنے قاتل کو لے آئے گا روز قیامت میں ناسیت ہوا سو دی اس حالت میں کہ قاتل کی جو کیا ہے ناصیہ ہے اس کے سامنے والے بال ہے اس سے اور سر سے پکڑا ہوگا ناسیہ ماتھے کو کہتے ہیں ماتھے کا بال سے سر سے پکڑا ہوگا مختول نے قاتل کو اور لے کے آئے گا جو ہو تشو دمن اس کی جو رزے رگے ہے اوزاج ہے وہ بہاتی ہوں گی دمن خون کو یعنی اسی طرح جیسے کہ تازہ تازہ یہ قتل کیا گیا تھا تو روز قیامت میں بھی اس سے خون بہتا ہوا آئے گا اپنے قاتل کو پکڑ کے لے آئے گا اللہ کے سامنے یقول اور اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں عرض پیش کرے گا دعوت دائر کرے گا یقول وہ کہے گا یا رب اے میرے رب قتلنی مجھے اس بندے نے قتل کر ڈالا تھا حتی من مینراش یہاں تک کہ کی یہ لے جائے گا اس بندے کو عرش تک قریب کرے گا اللہ کے سامنے اللہ جل شانوں کے سامنے یہ مقتول اپنے قاتل کو پیش کرے گا تو فیصلہ تو پھر اللہ نے کرنے مطلب یہ کہ لاحق قتل کا کیا ہے اتنا بڑا جرم ہے اللہ معاف کرے تو آج کل مسلمان اس چیز کا پرواہ نہیں کرتے یہ بہت بڑا جرم روایو ابن ماجہ وان ابی امامت ابن امام ابن اب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عفان بے شک عثمان ابن عفان جو تھے نے اشراف کیا اشراف کہتے ہیں جس دن گھر میں محاصرہ کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے محاصرہ کیا تھا خوارج نے اور جنہوں نے قتل بھی کیا ہے شہید کیا ہے اس بچارے کو گھر میں تو خلیفہ راضی ہے سالف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا خلیفہ ہے خلاخ خلافت میں خوارج جاتے ہیں اور اس کو محاصرہ کرتے ہیں گھر کے اندر اور محاصرے کے بعد سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے لیکن ایک شرعی مسئلہ سمجھایا حضرت عثمان نے اشراف کیا سر نکالا اوپر کو حاجی اور ان لوگوں سے خطاب کیا فقال انشد کو کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاث کہ کسی مسلمان آدمی کا خون کرنا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر تین طریقے ہیں اس کے قتل کرنے کے لیے یعنی تین طریقوں سے جائز ہے اگر تین جرائم میں سے کوئی جرم اس نے کیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے ورنہ تو ان تین میں سے کوئی جرم نہیں ہے تو وہ, وہ کیا ہے نہیں واجب القتل نہیں ہے اور اس کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کے تو یہ حدیث میں تمہیں سناتا ہوں یہ کیا چیز ہے زنا بعد اسپان جو آدمی جنا کرے شادی کے بعد احسان کے بعد تو پھر کیا ہے اس کو اگر چار گواہ چشم جیت پیش ہوتے ہیں تو اس کے کیا ہے پھر رجم کیا جائے گا قتل کیا جائے گا او کافار بعد اسلام یا اس نے کفر کیا ہو اسلام کے بعد مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو پھر اس کو, کو کوئی قتل کر سکتا ہے یا اسلامی حکومت پکڑ کے اس کو توبہ طائب ہونے کے لئے کہیں اگر نہیں توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے اوقات حق یا یہ ہے کہ اس نے کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کیا تھا ہاں جی بغیر حق کے بغیر کسی استحقاق کے کسی نفس کو قتل کر ڈالا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا تو یہ پھر کیا ہے یہ جائز ہے یہ تین طریقے ہیں اور فرمائے لوگوں سے ماں تو اسلام اللہ کی قسم نہ تو میں نے زمان جاہلیت میں کبھی زنا کیا نہ کبھی زمان اسلام میں کبھی یہ کام کیا تو لہذا میں تو اس سے بری ہوں تو اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے قتل کرتے تو یہ حق میں تو میں نہیں پہنچتا ولاسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ اسلام پر بیعت کی اس کے بعد میں کبھی مرتد نہیں ہوا کبھی اپنا دین چھوڑا نہیں مرتد کو قتل کیا جاتا ہے میں تو مرتد بھی نہیں ہوں میرے قتل کرنے کے لیے کیوں تم اکٹھے ہوئے اور گھر کا محاصر کیا ہوا تم نے تیسری بات ولا قتل نہ میں نے کوئی ایسا کوئی قتل کیا جس کا قتل میرے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہو تو پھر فرمائے کس وجہ سے کس سبب سے کس ریزن کے مجھے تم قتل کر رہے ہو میرے گھر کا محاصرہ کیا اور مطالبہ کر رہے ہو کہ اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دے دو تو اب مجھے پھر کیوں قتل کر رہے ہو تین باتوں میں سے کوئی بات میرے اندر نہیں ہے تمہیں قتل کرنے کا حق نہیں بن پا پری خدا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرعی مسائل ان کو دکھایا تھا لیکن انہوں نے کہا ماننا تھا خوارج پہ ان کا کامی یہی تھا مسلمانوں کو ختم کیا جائے ان کے درمیان میں اختلاف ڈالا جائے نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ فتنے ਉبر پڑے وہاں سے یہ کام شروع ہو گیا۔ رواح ترمذی ابن نسائی وابن ماجہ والدعرمی ہاں جی ولید دارمی لفظ حدیث امام اللہ الفاظ کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے قال لا المؤمن معنقا صالحا ایک مومن جو ہے وہ معنق رہتا ہے معانق سے مراد کیا ہے یعنی وہ سرعان رہتا ہے سرعان سے مراد کیا ہے جلدی کرتا ہے یعنی مسرعن فی من بس تنفی عملی اپنے کات میں جلدی کرتا ہے اپنے عمل میں بڑا خوش رہتا ہے اور خوشی خوشی اپنا عمل کرتا ہے یہ ہے معالح رہتا ہے ما لم يصد من جب تک کے وہ کیا نہ کرے یعنی ناحق خون نہ کرے جب تک ناحق خون نہیں کرتا وہ ہمیشہ خوش خوشغورب رہتا ہے اور اپنے اعمال میں آگے بڑھتا رہتا ہے جب ناحق خون کر لیتا ہے تو زندگی بھی اس کی بدمزہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر نیک کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا اللہ سے نشان وہ توفیق دیتا نہیں ہے جو پہلے اس کو توفیق ملی تھی کس کی وجہ سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے یہ نس اس کے اندر آتی اصابد من ابو داود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنی زندگی میں یہ کوئی ناحق قتل کر لیتا ہے اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے تو بلجا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بند لذہ کا مطلب کیا ہے یعنی ان کا فکر یہ اللہ سے اس کے راستے کاٹتا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہے وہ جو اعمال پہلے نیک کرتے تھے ان امال کی طرف ابھی قدم نہیں بڑھا سکتا یعنی ان امال سے اللہ روک لیتا ہے اس کو اس کی نیچے آگے نہیں بڑھتی نیکیوں کا دروازے بند ہو جاتے روا ادا اس نا حق قتل کی یہ نحوس وہ ان وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی ابو دردہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر گنا امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دے مفرت کر لے اللہ منات مگر اس آدمی کو اللہ نہیں بخشتا جو انسان حالت شرک میں دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے اور توبت نہیں کیا اس سے شرق سے تو نہیں کیا اور شر کے حالت میں مر گیا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے دوسرا آدمی یقتل المن متعمدن یا وہ انسان جو کہ ایک مومن انسان کو قتل کرتا ہے قتل کر لے گا جس میں متعمدن یعنی خص جان بوجھ کر ایک آدمی نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ جانو اس کی بھی بخشش نہیں کرتے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا <سلام> یہ قرآن کا فیصل ہے ناحق کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جہنم میں کون رہتا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی جو کافر کے درجے میں ہوتے ہیں اللہ مغفرت ہے رواہ ابو دعود و رواہ النسائی ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقام في بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول البا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقام في قیام نہیں کیا جاتا حدود کا حدود نہیں قائم کئے جائیں گے حدود جاری نہیں کیے جائیں گے کیسے مساجد کیونکہ حدود جاری کرنے میں مساجد بنے بنی ہے کس کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی نام لینے کے لیے عبادت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور حدود میں یہ ہے کہ حدود میں تو مار پیٹ ہوتی ہے ہاں جی اس میں کوڑے لگائے جاتے ہیں یا اس کو قتل کیا جاتا ہے احتساس کیا جاتا ہے جب بندے کو آپ قتل کریں گے تو خون نکلے گا نہیں خون نکلے گا خون نجس ہے تو مسجد کیا ہو جائے گی نجس ہو جائے گی تو مساجد عبادت کے لیے حدود قائم کے لیے نہیں ہے ہاں مساجد, مساجد کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ان گراؤنڈ میں جمعے کے بعد سعودیا وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سزا دینی ہو احساس کرنا ہو ہاتھ کاٹنا ہو تو اس گراؤنڈ میں سب لوگ مسجد جمعے کے بعد نکلتے ہیں اور سب کے سامنے اس مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو یہ وہ جگہ بنی ہوتی ہے تو جہاز وہاں قاضی حاضر ہوتا ہے اور جلاد وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو اس کو سزا اس مسجد کے سامنے گراؤنڈ میں دیئے جاتے ہیں لیکن مسجد کے اندر یہ حدود نہیں قائم ہوتے ہیں تو جمعے کے بعد اس لیے کہ عام طور پہ لوگ دور دراز سے آئے ہوتے تاکہ شرعی حکم یہی ہے کسی کو سزا دینی ہو تو سر عام دے دے تاکہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی کیا ہو جائے عبرت ہو جائے تاکہ باقی لوگ اس طرح کوئی غلط کام نہ کرے ہمارے ملک میں جس کو پانچ سی پہ چڑھاتے یا پانسی دی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ غیر شہری طور پر بیچارے کو قتل کرتے ہیں اس کے اوپر قتل بنتا ہے نہیں بنتا آج کل تو ویسے ہی یہ کام چلا ہوا ہے سیاسی انتقامات ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ شہری کے وقت رات کے اندھیرے میں اس بیچارے کو تختہ دار پر لٹکا کے مار کر پیر وارثہ کے حوالے کرتے ہیں نہ کسی نے دیکھ لیا نہ کسی کو پتہ چلا ٹھیک ہے جی تو پھر اس سزا دینے سے لوگوں کو کیسی عبرت حاصل ہو سکتی ہے لہذا ایسا نہیں ہوتا تو شرع یہ ہے کہ وہ سر عام اس کو سزا دی جائے تاکہ باقی ماندہ لوگ جو کہ وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ عبرت حاصل کریں گے وہ پھر دوسرا آدمی اس طرح کا الگ کام کبھی بھی نہیں کرے گا لہذا شریع حکم یہ ہے اسلامی خزاں میں یہ ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارے ملک میں تو اسلامی خزاں ہے نہیں تو اپنی مرضی کرتے ہیں انگریزوں والا قانون اپنا قانون ہمارے اوپر لاگو کر کے وہاں آرام سے بیٹھا اور اسی کے ساری وہ چیزیں چلتی ہیں آج تک اتنے سال گزر گئے اسلام اسلام نام پر ای ملک بن تو آج تک اسلام نہ آیا اور نہ کوئی آنے دیتا ہے اور نہ نا نافذ ہونا اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے اس ملک میں فرماتے ہیں اس کے بعد مساجد میں حدود قائم نہیں کیے جاتے والد الو اگلا مسئلہ رسول اللہ وسلم نے یہ بتایا کہ قصاص نہیں لیا جائے گا ہاں جی بل الْوالد یعنی بچے کے بدلے میں والد کا کیونکہ جو بچہ ہے یہ تو والد کی وجہ سے ہے تو لہذا اگر ایک والد اٹھتا ہے اپنے بچے کو قتل کرتا ہے تو والد کو قصاص نہیں کیا جائے گا بچے کے بدلے میں کیونکہ والد کا حق اونچا ہے بچے سے اگر یہ بچہ آیا بھی ہے تو والد کی وجہ سے آیا ابھی اور اس حدیث سے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ والد کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو والدین کیا کرے والد اٹھے اور اپنے اولاد کو قتل کرے نا یہ جائز نہیں ہے قتل اولاد کا یہ جائز نہیں ہے لہذا اگرچہ اس کو نہیں جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ اپنی جگہ پہ یہ عرض لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ والد والد اٹھے اور اپنے والد کو قتل کرے اور یہ کہے کہ ویسے بھی مجھے قصاص نہیں ہے قصاص معاف ہے تو لہٰذا اس سے اپوزٹ اس کا معنی لے کہ غلط کا قتل کرنا جائز نہیں جائز نہیں ہے مانسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اب وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے والد کے ساتھ من کہا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے قال ابنی ابو رنسا کہتا کہ میرے والد سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ اسے کہا کی کہ میرا بیٹا ہے قال اما ان لا یجنی آڈی ولا تجنی آڈی تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اشحدی میں گواہی دیکھا ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سن لو کہ بے شک نہ یہ تمہارے اوپر جنایت کر سکتا ہے اور نہ تم اس پر جنایت کر سکتے ہو کیا مطلب اگر جنایت یہ کرے تو اس جنایت کا جامن تم نہیں ہو اگر تم جنایت کرو گے تو تمہاری جنایت کا گناہ کا ضامن یہ نہیں ہے یعنی قزا میں آپ کے بدلے میں بیٹے کو سزا نہیں دی جائے گی اور بیٹے کی غلطی کی وجہ سے والد کو نہیں دی جائے گی ہمارے ملک میں انگریزی قانون میں تو یہی ہے جورم ایک نے کیا اور پانچ چھ بندوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. بھائی جو بجرگ ہے اس کو پکڑو مجرم تو پکڑ نہیں سکتے باقی لوگوں کو اندر کرتے اور اس کے اوپر جرم ڈالتے ہیں یہ ظلم ہے اس وجہ سے والد کے جرم کی بدلے میں بیٹے کو مجرم نہیں بنا سکتا بنایا جا سکتا اور نہ بیٹے کے جرم کے بدلے میں والد کو مجرم بنایا جا سکتا قال باسائی وزادی ابھی آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرا ابھی اندازی نظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت ہے شرح سنہ میں وہ یہ ہے کہ ابسا فرماتے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا وہاں جب داخل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ پشت پہ وہ نموہری نبوت کی جو تھی وہ نشان وغیرہ وہ نشان تھا وہ میرے والد نے دیکھا فقال کا میرے والد نے کہا کیا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دے میں اس کا علاج کروں جو آپ کی اس کمر پہ ہے یہ کیا ابھرا ہوا نکلا ہوا ہے ان میں ڈاکٹر ہوں فقال انت رفیق واللہ <تبیق> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو آپ رفیق ہے مطلب کیا ہے یعنی رفق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کس میں علاج کرنے میں بڑی نرمی سے آتے پیش آتے خدمت کرتے لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہو تم رفیق ہو اللہ طبیب اصل تربیب تو اللہ ہے یعنی وہ عالم ہے اللہ جل جان ہر چیز پر مطلب یہ کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے میری یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی تو لہذا یہ نشانی رہنے دے اس پہ علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ کوئی بیماری ہے لہذا طبیب تو اللہ ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نرمی دلی کر سکتے ہیں لوگ ساتھ. اصل علاج تو اللہ کرتا ہے تم کون تم ہو اصل علاج شفا دینے والی ذات صلی اللہ علیہ وسلم یو قید الب ابنی ولاق ہاں جی یقید البن ابن شاعد اپنے والد سے شاعر سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے جب سے وہ حضرت کے مالک سے فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہاں جی یقید الاب من ابنی ہی یا خزوق یعنی قصاص لے رہا تھا والد اپنے بیٹے سے یا یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ والد اپنے بیٹے سے قصاص والد کا لیا جاتا ہے. اگر بیٹا اٹھے اپنے والد کو قتل کریں تو پھر قزا میں بیٹے کو والد کے بدلے میں قصاص کیا جا سکتا ہے ابرتن اور ابن ابھی اور بیٹا جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتا شریعت میں اپنے والد سے اگر والد نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو پھر بیٹے کے بدلے میں والد قصاص نہیں کیا جائے گا ضعیب قرار دیا والد حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاط اب جو قتل نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم قتل کریں گے قضاءن اس غلام کے بدلے میں وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ ہو جدا ہو جس آدمی نے اپنے غلام کے جسم میں سے کوئی طرف کوئی حصہ کاٹ لیا تو ہم بھی کاٹ لیں گے یعنی ایک عضو کا بدلہ عزو سے نخرا امن خسا و ہو خاص نہ ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو خسی بنا دیا تو ہم بھی اس کو آگ کریں گے تو اللہ کے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربك رب اللہ